إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سجعات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله یادی نتات مسم یا سترکم الذي واحد منہ زبن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 صلى الله تعالى عليه وسلم وشق الأمور محدثاتها وكل مرضثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغغى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه لا اله الا الرحمن الرحيم ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله اللہ دو جمعوں سے صحیح مسلم کے حوالے سے ابو مالک بات چیت چل رہی تھی کی. لایا کیا تھا کہ حدیث کے آخری دو جملے بڑے ہی پرحیبر تھے ان جلوں سے بڑی شدت کا پہلو ٹپکتا ہے کیونکہ ان دو جملوں میں دو فیصلہ کن باتیں ہیں یا خیر کے تعلق سے یا شر کے تعلق سے اور بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے ایک جملہ بل قرآن حجت اللہ او اوکھر قرآن پاک جو ہے اس کے دو ہی نتیجے برآمد ہوں گے یا یہ آپ کے حق میں حجت ہوگا اور آپ کی سفارش کرے گا اور یا یہ آپ کے خلاف حجت ہوگا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تیسرا کوئی راستہ نہیں ہر شخص کو اصل اپنے تعلق قرآن کا جائزہ دینا چاہیے کس قدر ہم قرآن کی دلاوت کرتے ہیں کس قدر قرآن کی تعلیم اور اس کے فہم کا جذبہ ہمارے اندر ہے اور کس قدر قرآن کی دعوت اور تنفیذ کا شوق ہمارے اندر موجود ہے ہر شخص کو اس حدیث کی روشنی میں اپنے تعلق قرآن کا اصل ن جائزہ لینا ہوگا اور ایسا تعلق قائم کرنا ہوگا یہ قرآن روز قیامت ہمارے حق میں حجت بن جائے اور اللہ تعالی کے ہماری سفارش کر دے ہمارے لیے گواہ کے طور پر آ جائے ورنہ دوسرا راستہ انتہائی خطرناک اور تلخ ہے اگر قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں بچا نہیں سکے گی اور جو آخری جملہ اس حدیث کا کل الناس یغدو وائر نس ہو مورتی کوہا اور مور یہاں بھی ہر بندے کے لیے دو ہی باتیں ذکر ہوئی ہیں یا یہ یا یہ کہ ہر شخص صبح کرتا ہے یہ صبح کو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جو دن بھر کے معاملات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے اپنے نفس کو بیچتا ہے یا یہ بیچنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے یا پھر یہ بیچنا شیطان کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور جب شام کو گھر لوٹتا ہے تو فرمورتی کو یا تو اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرا چکا ہوتا ہے اور مورگے حل یا اپنے نفس کو جہنم میں گرا کر اسے تباہو برباد کر چکا ہوتا ہے روزانہ یہ دو نتیجے ہر بندے کے سر پہ قائم ہے اور بالآخر اس کا خاتمہ اس کے لیے فیصلہ کن ہوگا ان نول بالخواتیم ابل سارے اعمال کا مدار جو ہے وہ انسان کے خاتمے پر ہے لیکن روزانہ یہ دو قسم کے نتیجے ہر بندے کے سر پہ قائم ہیں اور یہ شریعت کی برکت ہے اور رحمت ہے کہ ہمیں ان نتائج کی خبر دے دی گئی ہوں تاکہ ہم بیدار ہوں چکنے ہوں اور اچھے نتیجے کے لیے کوشاں ہو جائیں کل ناز اردو ہر بندہ صبح کرتا ہے شریعت نے صبح کے تعلق سے ایک اچھا پروگرام ہمیں دے دیا اور وہ نماز فجر جس سے ہم اپنی صبح کا آغاز کرتے ربی اسلام کی حدیث بھی ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اس کا محافظ اللہ ربر عزت ہوتا ہے یہ ہمارا آغاز ہے اور جو دن بھر کے معاملات ہیں انہیں ہم نے کھلی نگاہوں سے دیکھنا ہے تاکہ اس نفس کا سودا اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں ہوں لندہ کے نظام میں ہیں دن بھر کے معمولات جو ہیں جو ان کا تعلق عبادت سے ہے یا ان کا تعلق تجارت سے ہے یہ ان, ان کا تعلق لوگوں کے ساتھ برتاؤ اور تعاون سے ہے ان سارے امور میں جو شرعی اعتبار سے استقامت کا پہلو ہے اسے اختیار کرنا پڑے گا تاکہ اس نفس کا بیجنا اللہ تعالیٰ کے لذا کے لیے ہر چیز سے قبل دین نقطۂ نظر سے انسان کی نیت کی بڑی اہمیت ہے نیت کا استحظار اور نیت کو اللہ تعالیٰ کے نظاہ پر قائم کر لینا بہت بڑی سعادت ہے ہم اکثر نیت کے احکام سے نہ ہوتے ہیں ناشنا ہوتے ہیں اور نیت کے تعلق سے بہت سے فوائد اور سمرات سے محروم رہتے ہیں میں ایک مثال سے اس قزیے کو واضح کرنا چاہتا ہوں دن رات میں ہم پانچ دفعہ نماز کے لیے مسجد کا قصد کرتے ہیں. نیت کیا ہے نماز با جماعت ادا کرنا بڑا اس کا اجر نبی اسلام کی حدیث ہے کہ یہ عمل کفارات میں سے یہ عمل بڑی کثرت اور شدت کے ساتھ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور یہ عمل دراجات کی بلندی کا باعث بھی ہے خط بتل تر پڑو دراج اور خطب مسجد میں جانے کے لیے جو قدم آپ اٹھاتے ہیں ہر اٹھا قدم جو ہے وہ جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اسی قدم کو جب زمین پر ٹیکتے ہیں گناہ جھڑ جاتا ہے جتنے بھی قدم آپ چلیں جب صحابہ نے یہ حدیث سنی جو قریب کے لوگ تھے جن کے گھر مسجد کے قریب تھے وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے کہ ہمارے قدم تو کم بنتے انہوں نے پھر زیادہ قدموں کا ثواب دینے کے لیے اپنے قدم چھوٹے کر دیے بجائے پلان کر چلنے سے چھوٹے چھوٹے قدم کم فاصلوں کے ساتھ وہ رکھتے اور یوں چل کر مسجد تک پہنچتے تاکہ اس طرح قدم زیادہ بن جائیں تو یہ مسجد میں جانے کی نیت ہے ادائیگی نماز اس میں ایک نیت اور شامل کر لیں عام طور پہ مساجد میں ہماری مساجد میں نماز کے بعد کوئی نہ کوئی درس ہوتا ہے حدیث کا بیان ہوتا ہے تو نیت یہ گھر سے ہی لے کر چلیں کہ کوئی حدیث بیان ہوگی کوئی علم حاصل ہوگا کوئی علمی فائدہ ہوگا تو یہ ایک مستقل نیت ہے اور اس کا الگ چلنے کا علم رسول اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے من سالوں کا طریقا یا تمسو فی حلم صحف اللہ لہو بهی طریقا حلی جنہ کہ جو شخص ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے اس کی نیت حصول علم طلب علم اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اب یہ آپ کا چلنا۔ دو نیتوں پر قائم ہو گیا ایک نیت ادائیگی نماز اور دوسری نیت کسی درس کا سما درس قلع ہو درس حدیث ہو یہ گھر سے نیت کریں اکثر ہم گھروں سے نکلتے ہیں اور یہ پروگرام یہ یہ نیت ذہن میں نہیں ہوتی بس بنیادی طور پہ نماز ہی کی نیت ہوتی ہے نہیں یہ نیت کا معاملہ دین اسلام میں یہ اللہ کے دداد جوئی بڑا یہ عظیم قصد اور ایک انسان بڑے اس شجر سے سواب سے بیٹھ سکتا اب یہ بندہ مسجد میں پہنچ گیا نماز تو پڑھنی ہی ہے. اب نماز کے بعد کوئی درس ہے یا نہیں ہے اگر ہے اس کا اضافی ثواب جو ہے وہ طالب علم کا ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا ایک حدیث آپ کے سماج سے ٹکرائے گی اور یہ بات بھی موجود اجر اور اگر درس نہ ہوگا آپ تو نیت کر چکے تھے اس نیت کے اجر سے اللہ تعالی آپ کو محروم نہیں کرے گا یہ سراسر اللہ کے اللہ کے سودے ہیں بعد اواد ہمیں کسی مریض کی خبر ملتی ہے تو گھر سے نیت کر لیں کہ نماز پڑھیں گے درس وغیرہ سنیں گے واپس لوٹتے ہوئے فلا مریض کی عیادت بھی کر لیں گے یہ ایک تیسری نیت ہے اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے لوٹیں اور کوئی دوست کا گھر آپ کو دکھائی دیا تو یک لفت آپ کو یاد آیا کہ وہ تو مریض ہے اور آپ اس کے گھر چلے گئے بیمار پرسی کے لیے بات سے حجر ہے لیکن یہ نیت اگر گھر سے لے کر نکلے تو رسول اللہ کا فرمان ہے من خرج من خراج یہ اردو محرف حتر جہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اور اس کی نیت اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت ہو جب تک وہ جاتا ہے واپس لوٹتا ہے اس وقت تک وہ جنت کے باغیچوں میں چل رہا ہوتا وہ قدم اس کے جنت کے بادیچوں میں ہوتے ہیں جب تک گھر لوٹنا ہے چلا جا رہا ہے جنت کے بادیشوں میں چل رہا بیمار بھائی کے پاس بیٹھا ہے تو جنت کے باغیچوں میں بیٹھے عیادت کر کے واپس لوٹتا ہے تو جنت کے باغیچوں میں چل پھر رہا ہوتا ہے اور جب تک گھر لوٹنا ہے تب تک وہ جنت کے باغیچوں میں رہتا ایک نیت اور بھی بڑی قابل قدر ہے اور وہ ہے مسجد میں پہنچ جائیں گے وہ اپنے بہت سے بھائیوں اور دوستوں اللہ کے رضا کے لیے ملاقات ہو جائے گی ان کی زیارت ہو جائے گی دو چار گھڑیاں مل بیٹھنے کا موقع مل جائے گا اس نیت کے ساتھ چلے جانا چلنا بہت بڑا موجب برکت اور موجب سعادت ہے جو قصہ آپ سے مفی نہیں ہے جو ایک شخص چلا جا رہا تھا اور اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا اور اس کے راستے میں کھڑا کر دیا جب وہ پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا کہ میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو کہا کہ سامنے بستی میں جا رہا ہوں کیوں جا رہے ہو وہاں میرا ایک دینی بھائی ہے اس سے ملنے کے لیے اللہ کی ندا کے لیے اس نے کہا سوچے تمہیں کوئی درج کام بھی ہوگا کوئی لین دین کوئی معاملہ وہ خرید و فروخت یا کوئی قرض کا معاملہ کہا کچھ نہیں صرف وہ میرا دینی بھائی ہے اللہ کے لیے مجھے اسے محبت ہے اور اللہ کے ملنے جا رہا تو اس نے کہا کہ میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ احبا اللہ کما احب تحود اور کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگا ہے جیسا کہ تم نے اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کی یہ سعادت تو بار بار دن میں سمیٹنے کا موقع ملتا ہے اللہ کے گھر میں بھائیوں سے ملاقات بھائیوں کی زیارت چند گھڑیاں مل بیٹھنے نبی اسلام کے ایک اور حدیث حدیث قدسی ہے کہ اللہ پر ہے کے حق و محبت ہے دل وتحابی نفی حقت محبت دل و تضاغری حقت محبت دل و تجاد سی کہ جو لوگ میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے سے برادان کرتے ہیں ان سب پر میری محبت فرض ہو جاتی میں ان سے ضرور محبت کروں گا یہ ساری صورتیں جو ہیں بندہ ایک کی سفر میں اپنا سکتا ہے اور دین اسلام میں نیت کی فلاح جو ہے بڑی عظیم ہے بڑے اس کے سوارات ہیں بڑے اس کے فوائد ہیں اور اگر یہی نمازیں رات کے اندھیرے کی ہوں نبی السلام کا فرمان بشمس ادھر مساجد من یوم الیامت جو لوگ رات کے اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن کے لیے مکمل نور کی بشارت دے دیجیے انہیں مکمل نور حاصل ہو گئی کل نات یم ہر بندہ صبح کرتا ہے اور اس کے دن بھر کے معمولات جاری رہتے ہیں دو میں سے ایک نتیجہ ضرور برآمد ہوگا تو باغ ہو اپنے نفس کو بیچے گا یا تو اللہ کی نظاہ کے لیے یا شیطان کو خوش کرنے کے لیے تو مختلف تو تو گھر لوٹے گا یا تو اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرا کے اور یا جہنم میں جھونک کر اپنے آپ کو برباد کرا کے ہلاک کروا کے یہ روزانہ جزا اور سزا کے ادوار سے یہ دو نتیجے مرتب ہوتے ہیں اور ہر بندے کی گردن پر قائم ہے یہ حدیث کا آخری جو جز ہے یہ ہمیشہ ہماری توجہ کا طالب رہے اور کبھی اس سے غافل نہ ہوں کہ جو دن بھر کے معمولات ہیں وہ سارے اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور اللہ رب العزت جو سب سے پہلے اپنے بندوں کی نیتوں کو ڈٹولتا ہے اور اگر اللہ کی رضا کا پہلو دلوں میں موجود ہے نیتوں میں موجود ہے تو اللہ تعالی اپنے بندے کے نفس کو خرید لیتا ہے خود خریدار بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی محبت اور رحمت کا معاملہ فرماتا ہے نفسه مردات اللہ و اللہ عروف میرے بات کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو پیش ڈالتے ہیں اللہ تعالی کے رضا کے لیے و اللہ عروف اللہ ایسے بندوں پر بڑا نرم ہے بڑا ان سے محبت کرنے والا ایسے بندوں سے پیار کرنے والا جو اللہ کی ندا کے لیے اپنے نفس تک کو بیچ لیتے ہیں اور اپنے نفس کا سودا کر لیتے ہیں جس کی سب سے سری صورت جو ہے وہ نفس کی قربانی اللہ کی ندا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا جیسے عمیر اپنے حرام کا ایسا جنگ بدر میں بڑے اشتناک کے ساتھ وہ میدان بدر میں آیا جھولی میں بجورے تھیں اور نبی اسلام سے سوال کرتا کہ اگر میں اس میدان میں داخل ہو جاؤں آگے بڑھتا رہوں اور پیچھے وہ نہ بھاگوں ہر زخم سینے پر کھاؤں پشت پر نہ کھاؤں حتیٰ کہ جان تو کر دو تو مجھے کیا ملے گا فرمایا کہ جنت عرض و حسم جنت ملے گی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہو آسمانوں اور زمینوں کے ماں بہن فاصلہ ہے اتنی چوڑائی ہوگی اس کی جو اللہ تعالیٰ تمہیں احتاف فرمائے جھولے میں کھجوریں تھیں ان کی طرف جھانک کر کہتا ہے کہ تمہیں کھانے بیٹھ جاؤ تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی مجھے تو فوری جنت چاہیے وہ کچھ ایک طرف پھینک دی میدان جہاد میں کود گیا اور اپنی جان قربان کر دیم اللہ یہ وہ اپنا, اپنا سودا کرنے والے اپنے آپ کو بیچنے والے جو اس لائن میں سر فہرست ہیں کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ان کے پیش نظر اللہ کی نداح ہوتی ہے بڑے بڑے صحابہ کا یہ کردار تاریخ اور احادیث میں موجود ہے جیسے سارے ابن محاذ رسی اور ان کے دوست جو میدان کو حق میں جاتے ہیں ان کے دوست کا نام عبداللہ عبداللہ بن جاش میدان کو حق میں جاتے ہیں کہ چلو ایک ایک دعا کر کے جاتے ہیں سار نے دعا کی کہ میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جائے کہ بڑا طاقتور ہو وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں تلواریں ٹکرائیں حتیٰ کہ میں اس پر غالبا جاؤں اور اس کے شخص سے اسلام کو بچا لوں مسلمانوں کو بچا لوں عبداللہ بن جہش نے کہا کہ میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو بڑا طاقتور ہو تلواریں ٹکرائیں وہ مجھ پہ بار کرے میں اس پہ بار کروں حتیٰ کہ وہ مجھے شہید کرتے میں اللہ کی راہ میں جان پیش کرنا تو نے آمیر کہا میدان عہد میں داخل ہو گئے ردلہ بن جہش کو طارب الزت نے ان کی دعا قبول کر کے شہادت کی موت دے نے معاذ جب جنگ عہد کے بعد اپنے دوست کو تلاش کر رہے تھے تو ان کی لاش دکھائی تھی اور کہا کہ میرے بھائی تیری دعا مجھ سے قیمتی تھی کہ تُو ایک جست میں جنت میں پہنچ گئی ایسا تم نے سودا کیا اپنے رب کے ساتھ میں جان فرمان کر دی جان کا نظرانہ پیش کر دیا یہ ایک ایسا کردار ہے جو اس لائم میں سر فہرست ہے اس طرح اپنی جان کا سودا کر دیا جائے اللہ کے لذا کے لیے داخلی. صحابہ کران جانیں قربان کر دیتے مال قربان کر دیتے اور ان کے جو سارے دن کے معمولات ہوتے ان میں نافرمانی کا کوئی تصور نہ ہوتا مسجد سے ندا آتی اذان آتی سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں حاضر ہو جاتے کاروبار ان کا مکمل طور پہ حلال قائم ہوتے انہیں یہ بات معلوم تھی جنتمن حرام انسان کے گوشت یا خون میں اگر حرام کی میدش ہو جائے تو وہ خون یا وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو ان کی جو معیشت کے سارے پروگرام ہوتے وہ حلال پر ہوتے اور ان کا تعاون روزانہ کی ملاقاتیں میل جول ان بندوں سے ہوتی ہیں جن بندوں سے ملنے میں اللہ کی رضا ہے کیونکہ لوگوں سے ملنے کی دو قسمیں الحب فی اللہ فلاہب فی اللہ محبت بھی اللہ کے لیے اور غفظ اور نفرت بھی اللہ کے لیے ان کا یہ معاملہ ہرگز نہیں تھا کہ جو لوگ محبت کے قابل ہیں ان سے نفرت قائم کی جائے اور جو نفرت کے قابل ہیں ان سے محبت قائم کی جائے ہرگر نے ان کی محبتیں اللہ کے لیے تھیں عدالتیں بھی اللہ کے لیے تھیں اور یہ ان کا دل بھر کا تعمل ہوتا یہ اللہ کی رضا کے لیے ملنا اللہ کی نظا کے لیے احب منحب اللہ اب اللہ بلّہ بہ مناہد اللہ فخر استدمت المان جس بندے نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے نفرت کی اللہ کے لیے مال خرچ کیا اور اللہ کے لیے روک لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا تو ان کا جو تعامل ہوتا تھا دن بھر کا تو ان کی محبتوں کا محبر اللہ کے ولی ہوتے اللہ کے اولیاء ہوتے موحدین ہوتے وہ لوگ ہوتے جو پیارے پہ کی سنت کی محبت میں ہمیشہ قائم رہتے ہیں جن کی جس جو توحید و جگ تو سنت ہوتی ہے انہی سے محبت کرتے انہی سے بیل جول ہوتا اور اگر کوئی شرپ میں مبتلا ہے یا بدرٹ میں مبتلا ہے تو اس سے وہ کنارہ کشی اختیار ہیں یہ بھی ایک سودا ہے اللہ کے لذا کا انسان کا تعامل جو ہے دینی اعتبار سے ایک کاروباری تعامل ہوتا ہے کاروبار کسی سے بھی کر سکتے یہودی تک سے کر سکتے ہیں نبی احلام نے خیبر کی زمینوں کا معاملہ یہود کو سونپا تھا اور اسے ایک شراکت کی تھی مذاقت کی تھی کہ زمینیں ہماری ہیں اور کام تم کرو اور پیداوار آدھی آدھی تقسیم ہوگی تو کاروباری تعلق یہود سے بھی ہو سکتا ہے کفار سے بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ تعلق جس کی چیت دین پر منتج ہوتی ہے وہ تعلق خاص اور خالص ہے محدین کے لیے مرین کے لیے ان لوگوں کے لیے آب و سنت جن کے اندر سنت کی محبت ہے سنت کا پیار ہے یہ ساری چیزیں روزانہ چیک ہوتی ہیں نماز کا اہتمام دیکھا جاتا ہے تجارت کا ایک ایک پیسہ اور ایک ایک دانہ چیک ہوتا ہے حلال کا ہے یا حرام کا دن بھر کا تعامل جو ہے لوگوں کے ساتھ برتاؤ وہ دیکھا جاتا ہے شریعت کی بنیادوں پر ہے یا نہیں اور ایک بندہ اگر ان سارے امور میں دن بھر استقامت کی راہ پر قائم رہا کتاب و سنت کی اساس پر قائم رہا یہ گھر لوٹنے کا مرغی لوہا اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرا کے اس کا سارا سودا اپنے آپ کو بیچنا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اللہ کی خوش کے لیے ہوگا یہ مرغی لوہا کا مستحق ہے اور اگر ان سارے امور میں ہم شریعت کی ذمہ داریوں سے علیحدگی اختیار کر لیں اور ہمارا تعمل جو ہے وہ اللہ کے رضا پر نہ ہو بلکہ شہدان کی راہوں پر ہو نہ نماز کی طرف توجہ نہ رزق کے حلال کی طلب اور نہ اپنے تعلقات میں اپنی دوستیوں میں اہل خیر اہل شر کی تمیز یہ بندہ سراسر ہلاکت کی راہ پر گامسن ہے اور یہ گھر نہ اٹھے گا اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل کر جس نے نفس کا سودا تو کیا مگر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اور اس کا ہر معاملہ شیطان کی رضا پر قائم ہوتا تو وہ منہ یہ اپنے آپ کو برباد کر کے لوٹے گا اپنے آپ کو تباہ کر کے لوٹے گا جب کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچنا اپنے مال کو بیچنا اپنے دن بھر کے اوقات کو بیچنا اپنے عمل کا سودا یہ تمام چیزیں اللہ کے لذا پر قائم ہوں گی اور یقین اللہ تعالیٰ رادی ہوگی آئےد کریمہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر پڑی وامنس میں یشی نفسم رضا و اللہ ملے بات ایک کردار تھا آپ کے صحابی سہیب بنسلام رومی جو سہیب رومی کے نام سے معروف ہیں ہجرت کا وقت آ تو انہوں نے بھی ہجرت کی تیاری کی اللہ کے پیارے جنم پر روانہ ہو چکے تھے یہ بھی اسی قافلے میں روانہ ہونا چاہتے تھے مگر کفار نے جانے نہیں دیے رکاوٹ بن گئے وہ گھڑیاں بڑی صبر آزما تھی اور بڑی تکلیف دہ تھے کہ پیارے پیغمبر روانہ ہو گئے اور میں مکہ میں مقیم ہوں حت کہ موقع پا کر مکہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے لیکن مکہ کی آغاش نوجوانوں نے پیچھے تعاقب کیا اور راستہ روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے سہیب روبی نے کہا کہ میرے پاس سونا ہے نو اوتیا اگر وہ دے دوں تو مجھے راستہ چھوڑ دو گے کہا کہ ہاں چھوڑ دیں گے ہمیں تمہاری غرض نہیں ہے جو تم نے مال مکہ میں کمایا ہے ہمیں اس کی غرض کہا کہ میرا گھر ہے اس کو کھولو اور فدانتر وادے کی چوکٹ میں کھدائی کرو تو نیچے یہ نو اوپیا ہونا برامد ہو جائے گا کراچی ایک بندے کو انہوں نے بھیجا اس نے خدائی کی اور سونا نکال لیا اور واپس آ کر خبر دی کہ ہاں سونا مل گیا تب انہوں نے سہیل کو آزاد کر دیا اب یہاں ان کے دو کردار ہیں اللہ کے کردار کے لیے سودے کے ایک مکہ میں ان کی تجارت تھی ان کا ہنر تھا اتنا سونا انہوں نے کما لیا تھا مکہ کو چھوڑ دیا گھر بار کو چھوڑ دیا مال بھی چھوڑ دیا کہ وہ موقع ملا تو نکال لیں گے نبوبی اللہ کی راہ میں قربان اور ہجرت کی ٹھان لے ہجرت میں رکاوٹ بننے پر وہ گھڑیاں بڑی تکلیف دیں ثابت ہو رہی تھیں اور کوئی پرواہ نہ کی اپنی زندگی بھر کی کمائی ان اوبارشوں کو دے دی راستہ انہوں نے چھوڑ دیا اور وہیں سے مدینہ کے دور روانہ ہو گیا نبی اسلام کچھ وقت پہلے وہاں سے نکلے تھے تو آپ مدینہ میں کچھ وقت پہلے پہنچ گئے آپ کا پہلا پڑاؤ قبا بستی میں تھا جہاں مسجد قبا قائم ہے اور وہاں سہیب بھومی بھی پہنچ گئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بھومی کو دیکھا اور فرمایا کرابیہ اب وہ یا ابا یحیع ابو یحیع بڑا کامیاب سودا کر کے آ رہے بعض تاریخی روایتوں میں عمر ابن خطاب سے ملنا بھی ان کا سابت رسل ہے انہوں نے بھی سہیب رومی کو خبر دی کہ تم بڑا کامیاب سودا کر کے آ رہے ہو جناب کمور کو یہ خبر پچھلے دی یقینا خالق کے کائنات کی پڑھی آ چکی تھی اور سہیب رومی کے سارے کردار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آگاہ کر دیا تھا اور رسول اللہ وسلم نے سہیب کے پہنچنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کو خبر دے دی کہ یہ صہیب کا کردار ہے جس نے اپنا مال اپنا نفس اپنی ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے بھیج دی صرف اللہ کی رضا لے کر مدینہ منوگرہ پہنچ گئے تو ان کی آمد سے قبل ہی وہی آ چکی تھی بشارتیں پہنچ چکی تھی اور اللہ کی رضا حاصل ہو چکی تھی یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھتا ہے ان کی نیتوں کو پرکھتا ہے ان کے جذبات کی صداقت کو پرکھتا ہے اور اگر یہ ساری باتیں موجود ہوں تو اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اور یہ انسان اپنا کامیاب دن گزار کے گھر لوٹتا ہے اور اپنے آپ کو اپنی جان کو جہنم سے رہائی دلا لیتا ہے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیتا ہے یہ نتیجے اور یہ فیصلے روزانہ ہر بندے مرتب ہوتے ہیں حتیٰ کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا لیکن یہ گھڑیاں روزانہ آتی ہیں ہمیں کیا چاہیے اپنے روزانہ کے معمولات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم کیا جائے نبی نسلان کے حدیث کی روشنی میں ایک مومن کا ہر آنے والا دن گزرے دن سے بہتر ہوتا ہے ایک مجلس میں اللہ کے دمبر سے پوچھا گیا من افضل النا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سب سے افضل انسان کا رسول اللہ سب نے شاد فرمایا من ہو وہ حسن احمد جس کو اللہ تعالی لمبی عمر دے اور نیک اعمال کی توفیق بھی دے اب وہ لمبی عمر گزار رہا ہے شب و روز کی گھڑیاں گر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ اور اس رسول کی ہدایت بھی کر رہا ہے تو اس کی یہ طویل خبر نیکیوں کے ساتھ بسر ہو رہی ہے اللہ کے رسول کی ہدایت کے ساتھ گزر رہی ہے اگر عالم شباب ہے اور نوجوانی کا عالم ہے اور وہ اللہ کے رسول کی ہدایت پر قائم ہے تو بشارتی موجود ہے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ شاب کو نشہ عبادت بات ہے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رہ لے, لے گا اور اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا میدان محشر کے پسینے سے بچائے گا اگر اس نوجوان کی نوجوانی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں بسر ہوتی ہے مسیح سے محبت ہو نماز باجمان سے محبت ہو علما سے محبت ہو دین سیکھنا اور سکھانا اس کا روزانہ کا معمول منچ ہے اور وہ ہمیشہ دین کے زیر سایہ رہنے کی کوشش کرتا ہے یہ عمر کا آغاز ہے اگر اس آغاز میں عمر میں ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنا سوتا اللہ کی نظا کے لیے کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے جس کا سرا تعمت کے دن میدان شی سے حاصل ہونا شروع ہو جائے گا جب اللہ رب العزت سورج کی تب سے بچاتے ہوئے اسے اپنے عرش کا عطا فرما دے گا اور اگر یہ اطاعت کا عالم مستقل رہا حتیٰ کہ اطاعت کرتے کرتے بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گیا تو رسول اللہ کا فرمان ہے الاسلام کانت اسلام نورا جو بندہ اسلام کی حالت میں اللہ رس کے رسول کی اطاعت کی حالت میں بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو قیامت کے ذریعے سارے بال اس کے لیے نور بن جائیں گے قبر میں نور ہوگا اور میدانشر میں نور ہوگا اور جہاں جہاں نور کی ضرورت ہوگی اس کے بالوں کی سفیدی نور مہیا کرے گی بس شرط یہ کہ بالوں کا سفید ہونا اللہ رس کے رسول کی اطاعت میں ہو حالت اسلام میں ہو مستقل عقیدت توحید کے ساتھ ہو مستقل رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزائد کے ساتھ ہو اس کی یہ بالوں کے سفیدی جو ہے وہ اس کو اس کے لیے نور کی فراہمی کا سبب بن جائے گی نبیر اسلام کے ایک اور حدیث ہے من فی اسلام شیبت غفر لہوب کل شیبہ رفا لہو راجا جو بندہ حالت اسلام میں اپنے س... اپنے بال سفید کر لیتا ہے اس کے بالوں کی سفیدی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں آتی ہے رزت اس کے ہر سفید بال کے بدلے اس کے ایک گناہ کو معاف کر دے گا اور ہر سفید بال کے بدلے جنت میں ایک درجہ اس کا اونچا کر دے گا تو یہ اطاعت کا عالم اگر دوام کے ساتھ ہے لگاتار تسلسل کے ساتھ ہے ہمیشگی کے ساتھ ہے اور اس کا شب و روز اسی نیکی میں گزرتا ہے اسی پر وہ قائم ہے بچپن کے حدود سے لے کر بڑھاپے کی حدود تک اسی پر قائم ہے تو اس کی جوانی بھی اس کے لیے موجب میں ہوگی اس کا بڑھاپا بھی اس کے لیے موجب میں ہوگا بلکہ حالت بڑھاپا کا ایک ایک سفید بات اس کی درجات کی برندی اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا اور قیامت یہی بات اس کے نور کی فراہمی کا باعث بنیں گے اور اسے ہر محیب اور مشکل مقام پر اللہ تعالیٰ نور وطا فرما گا جو اس کو آراساد قیامت سے بچائے گا اور قیامت کی تاریخیوں سے بچائے گا تو یہ جملہ جو آخری حدیث کا انتہائی قابل غور ہے ہر زندگی کے مرحلے میں روزانہ اس پر غور کرتے ہوئے گھر سے نکلی ہے کہ کل یوں تو ہر شب صبح کو نکلتا ہے صبح کو اگر نہ بھی نکلے لیکن صبح تو ہر بندہ کرتا ہے اور صبح کی حدود میں ہر بندہ داخل ہوتا ہے وہ گھر میں موجود ہو یا گھر سے باہر نکلے صبح سے شام تک اس کے اعمال دیکھے جاتے ہیں گھر کے اندر موجود ہے تو گھر میں بھی تو ایک مستقل فقہ اللہ کے گارے میں عمر کے کردار کی پراب کی عمل کی موجود ہے نبی رستان گھر میں کیسے رہتے تھے گھر کی خپت میں آپ کی گھڑیاں کیسے پسند ہوتی تھی کیا تعلقات تھے آپ کے اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں بھی تو بہت سے افراد ہوتے ہیں گھر میں ایک خاتون ہے تو اس کا شہر ہے اس کے بھائی ہیں اس کے ساتھ سسر ہیں اس کے دیگر اقاری رشتے دار ہیں تو سب کا اس میں کیا برتاؤ ہے اس قسم کا تعاون یہ تعاون بھی تو دیکھا اور پرکھا جاتا ہے کہ دن سے لے کر رات تک صبح سے لے کر رات تک کس طرح کا تعامل روا رکھا گیا ایک ساس کا بہو سے کیا تعلق رہا اور بہو کا ساس سے کیا تعلق رہا ماں باپ کا بیٹوں سے اور بیٹوں کا ماں باپ سے بھائیوں کا بھائیوں اور بہنوں سے یہ سارے تعلقات چیک ہوتے ہیں اور پرکھے جاتے ہیں یہ تو سارے انسان شریعت میں یہ تعلیم دیتی ہے اگر آپ کے گھر میں کذا ہو تو میں یعمل المثء الب اللہ خیرا تو میں یکم المثر الدین شرا اس گدے کے ساتھ اگر ایک ذرے کے برابر بھلائی کرو گے تو قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا اور اس اپنی نیکی کو دیکھو گے اور اگر گدھے کے ساتھ ایک ذرے کے برابر برائی کرو گے شر کا رویہ اختیار کرو گے تو قیامت کے دن دیکھو گے اس کی سزا ملے گی حالانکہ گدا جو ہے ایک رضیل مخلوق ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کو ایک حقیر مقام دیا جاتا ہے اور ذرے کے برابر نیکی اور برائی ذرے کی تعریف یہ ہے کہ ذرے سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہوتی اتنا سا سلوک بھی جانب دیکھا جائے گا تو یہ سلوک اگر انسانوں کے ساتھ کرو گے ماں باپ کے ساتھ کرو گے یا ماں باپ اولاد کے ساتھ کرے گی بیوی بی شوہر کے ساتھ کرے گی شوہر بیوی بی کے ساتھ کرے گی یا ساس اپنی بہو کے ساتھ کرے گی یا بہو اپنی ساس کے ساتھ کرے گی تو پھر وہ کتنا خطرناک برتاؤ ہوگا اچھا سلوک اللہ کی رضا کا موجب ہوگا اور برا سلوک اللہ تعالی کی ناراضگی پر منتظر ہوگا تو اس طرح بھی ہر انسان اپنے گھر میں ہو چیک ہوگا صبح سے شام تک اس کا رویہ اس کا تعامل اور اس کا سلوک چیک ہوگا بیوی بی کا شوہر کے ساتھ رویہ چیک ہوگا کس طرح دن گزرتا ہے شوہر کا بیوی بی کے ساتھ سلوک چیک ہوگا کس طرح گزرتا ہے سارا دن اور پھر وہی جب رات ہوگی تو مرتی محاور محا. یاد ہوں یہ دن بھر کا تعامل تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا باعث ہوگا اور یاد ہوں یہ دن بھر کا تعامل تمہارے لیے جہنم کے گڑھے میں گر کر بربادی کا باعث ہو گیا سی بخاری کی حدیث جمیل نبی رسلام کے پاس آئے اپنی وحی آپ تک پہنچائی اور جاتے ہوئے کہا کہ خاتون آپ کے پاس آئے گی کھانا یا پانی لے کر اسے اللہ کا سلام پہنچا دینا اور بشرحا بش میں بیدن دن بنقوسا میں لا صحا و نسم اور اس کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دے دینا اس کا وہ پورا گھر ایک ہی موتی میں بنا ہوا ہے وہ گھر کے کمرے لان باغ جو بھی ہے وہ ایک ہی موتی کو تراش کر بنایا گیا ہے کتنا بڑا وہ موتی ہوگا پہاڑوں کے برابر اس ایک ہی موتی کو تراش کر اس خاتون کا محل بنایا گیا ہے لال صاحبہ فیم نسل نہ اس میں تھکاوٹ ہوگی اور نہ اس میں شور ہوگا یہ بشارت دے دینا اس خاتون کو جو ان آپ کے پاس آنے والے تھوڑی دیر بعد رسود الرحم کے پاس ایک خاتون آئی ام مولین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بشارت تھی ایک ہی موتی کا گھر نہ تھکاوٹ نہ چیزوں کا محد نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس گھر میں چیخو پکار اس لیے نہیں ہوگی چیخ و پکار جنت میں کہیں بھی نہیں ہوگی مگر خدیجہ کے لیے سپیشل یہ بشارت ہے خاص طور پر اس سعادت کے لیے وہ چنی گئی اور قبضوں میں یہ بشارت ان کو دی گئی کیونکہ جناب حدیہ الحدین عنہ نے جب سے ندیرہ اسلام کے نکاح میں آئی موت تا پیارے کے نمبر سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھا۔ ہمیشہ خول کے حمیدہ کو پیش نظر رکھا نبی رسلام سے تعامل اور آپ سے گفتگو دے۔ پندرہ سال اس کے نبوت سے قبل تھے اور باقی دس بارہ سال نبوت کے بعد تو جناب خدیجہ رضی رہنہ ہے ان کا یہ تمیز تھا کہ کبھی نبی رسلام کے سب نے چیخ کر بات نہیں کی اور کبھی اپنی آواز کو اونچا نہیں رکھا۔ اس کا یہ صلح کہ انہیں بشارت دی گئی ایسے محل کی جس میں کوئی شور نہیں ہوگا اور کوئی چیخو پکار نہیں ہوگی اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اس لیے کہ جناب خدیجہ نے نبی رسدان کے نکاح کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے پیارے جلمپور کی خدمت کے لیے مختص کر لیا آپ کی خدمت میں وہ تھپ جایا کرتی تھیں مستقل راحت کی ان کو بشارت مل گئی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور بڑا قدردان ہے اس کی قدردانی کی باتیں ہو رہی ہیں یقین وہ قدردان ہے آپ کے دن کے تعامل کو دیکھے گا وہ تعامل آپ کے گھر کے اندر ہو یا آپ کے بازار میں ہو یا آپ کی مسجد میں ہو ہر عمل کو دیکھے گا اور مستقل طور پر اگر اچھے عمل آپ نے اخیار کر لیے اچھے تعامل کو بنا لیا تو خیامت کے دن یہ اونکھے سرے کا بحث ہوگا یہ نتیجہ روزانہ ہر بندے پر خائن ہے ہمیشہ یہ حدیث اپنے پیچھے نظر رکھو کہ کل ہر شخص یابہ کرتا ہے ہر بندہ اپنے دن بھر کے تعامل سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا دن بھر کے تعامل سے اپنے آپ کو جہنم میں گرا کر برباد اور تباہ کر لیتا ہے اللہ پاک ہمیں عبادت میں اطاعت میں عقیدہ میں منہج میں سیاست میں، تعامل میں استقامت کا منجا فرماتے دے ہمارے لیے تعالیٰ یہ توفیق کے راستے کھول دے کہ ہمارا ہر روز گزرے دن سے بہتر ہو اور ہر روز جہاں وہ جہنم سے آزادی کی مشارت کے ساتھ منتج ہو اللہ پاک کی توفیق دینے والا ہے اللہ کے رضا چاہیے یا اللہ ہم سے راغی ہو جائے یا اللہ اپنی محبت کے فاصلے فرما لے اپنی رحمت اور شفقت اور پیار اور محبت کے معاملے فرما لے ہم تیری ناراضگی کے متحمل نہیں ہو سکتے اور تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ب توفیق